الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطره ونؤمنه ونتغطل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجعات أعمالنا إن يعجل الله صلام ضر له ومن يذله فما حادي له ونفهد الله ما أي الله وحده ما شريف له ومذهب أن محمدًا عده ورسوله فعلى عبده إن خير الحديث اجتاظ الله وخير الهدي حد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في جداة وكل جداة ضلالة وكل ضلالة في النار لا اله الا الله ورسوله فقدر قدره ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وما آل ابراهيم صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على إبراهيم و على آل إبراهيم اللهم ابدئ قصيد قد من لي امره وطول وقتا من لسان يقه قوم سورم سندن کی جس کا جمع کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عمارت چند نصیحت فرمائی کی چہلی نصیحت یہ تھی تم اللہ قبل تبارک و تعالی کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے اس جمن میں ایک حدیث پیش خدیث نہیں تھی نبی اطاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حقل اسیا انت قبل راہ بنا رہا انتہ قبل بابانہ بنا ہوا اللہ تعالیٰ سے حقیقی خیا اور شرم کا تقابلہ یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور ہر اس چیز کی حفاظت کرو جو سر کے ذمن میں آتی ہے تو انسخ قبل بابا بنا ہوا اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور ہر اس چیز کی جو تیز کے ضمن میں اور یہ وضاحت ہاں کی دیکھ سر کے تحت کی زبان ہے آس ہے اس کے کان ہے اس کا دماغ ہے جو اس کے عقیدے کا مرکز اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے کسی چیز کا مفرد غیر شرعی نہ ہو ان لم اول بخار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا نام لیا انسان کی آخ ہے انسان کا کان ہے انسان کا دل ہے قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال ہو انہیں کس اس طرح استعمال ہے ان کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے دی. ایک پیٹ کی حفاظت ہے پیس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ حرام کا ایک رکنا بھی انسان کے پیٹ میں نہ جائے دی. رسول اکرم صلی اللہ تب علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے حلال میں اگر ایک ذرہ کی آویز ہو جائے حرام کی اللہ مبارک بتانا اس انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتی اگر اس کا پورا لباس حلال کا ہے اور ایک درہم کے وقدت ایک چونی کے وقدت اس نے حرام کیا نیرش ہے جب تک وہ لباس انسان نے کہنا ہے اس کی کوئی نماز کوئی روزہ اور کوئی عبادت قابل قبول نہیں بولا سب نیٹیاں ضائع اور نیٹیاں ہی آخرت کا ذخیرہ ہے بلتند نقصل معاف سمجھنے کا اس فرمان کا دباو کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جو اس نے کل کے لیے ذخیرہ تیار کیا ہے اسے دیکھ وہ محفوظ ہے یا ضائع ہے بعض ایسے مجرات ہیں ایسے عوامل ہیں جو انسان کی بیٹیوں کو ضائع کر دیتے وہ عدم نہ علامہ عامل و دن عام حد منصورہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنی بیٹوں کے گھیر لے کر آئیں گے اور ہم ایک فوٹ مار کر سب کو گلا دیں گے ساری بیٹیاں ضائع ساری محنتیں برباد ہمارا کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے آرام کا ایک رکن پیٹ میں نہ جائے نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت اور اس حلال ان دونوں میں ایک خاص ربط اور ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ دعا اس انسان کی قبول کرتا ہے جس کی روزی حلال کی ہو ابھی خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خاص باق وقت انسان بڑے تجرب سر گراہک اور آجری کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے مجھے وعب کر دی مجھے جہنم سے بچا دے جنت ان میں داخل کر دے جب ملا تکلیف کو ڈال دے تبین قرآن نے سمایا کہ محتل ہوں حرام ان وہ حسر ہوں حرام ان وہ ملبس ہوں حرام انتظام اس کا کھانا حرام کا اس کا پیلا حرام کا اور اس کا لباس حرام کا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی یہ خاص تعلق ہے استجابت دعا اور انسان کے رشتے حلال کے درجہ روزی میں اگر حرام کی آمیز ہو جائے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول نہیں کرے تو یہی حقیقی کا ادارہ ہے انسان اپنے دیش کی دماغ اور جو دیش کے مطابقات ہیں ان سب کو محفوظ رکھے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا محافظ بنے گا اور یہی وسیعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ hey ایک حد اللہ یا حد تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے آگے بڑھایا تم اللہ کی حضور کی حفاظت کرو اللہ, اللہ،, اللہ, اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے سامنے پانے کا معنیٰ یہ کہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پاؤ گے ہمیشہ وہ تمہارے کام آئے گا دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفیں سب تم سے ڈال دیں گے یہ ہے کہ تم اللہ کی وجود کے محافظ بن جاؤ تو اس کا جمع میں نے سارے دیش کی کہ اللہ مبارک بتانا کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے ابراہیم علیہ اسلام کو آگ میں ڈالا گیا اسی آگ کو ان کی حفاظت کا باعث کرانا تفیلہ کے سامنے جنگل کا خون خار شیر آتا ہے اسی شیر کو اس کی حفاظت کا باعث کرانے اور صرف یقین اور بقیرت کی وہ حفاظت کرنے پر قادر ہے کس طرح کیا حفاظت شم صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی حدود کے محافظ بحاق علیہ السلام نے اللہ کی حدود کی حفاظت کھانے کمرے کے اندر نگاہ دیکھنے والے شام میں سلام ہے قیامت داوت ہے قیامت گناہ ہے صحاب دماغ اللہ اس گناہ سے اللہ کی پناشہ گناہ کا انتخاب کر لیا تو اس مخصل حقیقی کو قیامت کے دن کیا دکھاؤ ایک حجاب ہے دروازے بند ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اے حضور اللہ کی حفاظت پھر اس کی جزا یا حق تک اللہ کو بارہ محافظ بنے گا پھر کس انداز سے اور کس طرح سیدنا یوسف الطلام کی حفاظت آپ غور کرو کیا انسانی عقل میں یہ تمام چیزیں ممکن ہیں کس طرح حفاظت سب سے پہلا مسئلہ وہ الزام تھا جو عزیز مصر کی دیوی نے لگائے اس کے کہنے کا انداز یہ تھا یہ میں ہوں جو بچ گئی اگر میرے علاوہ کوئی اور ہو تو نہ بچ گئے حالانکہ خود ہی دعوت دیں اللہ تعالیٰ نے کس کا انتخاب کیا یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ان کی باپ جانونی اور ان کی عزت کے اظہار کے لیے صاحب صاحب من ہے کسی اہم میں سے ایک صاحب کو پڑھا دیا دیش کے متاثرین کی رائے یہ ہے کہ وہ شاہد ابھی شیرخار خار شیر خان بچہ اس نے شہادت دی اور اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے بندے کی حفاظت انہوں نے عمارت میں اللہ کی حدود کی حفاظت کی اللہ تبالہ نے باہر نکل کر ان کی حفاظت کی عجیب ہو کی. اگر تم اخلاق کے ساتھ اللہ کی حدود کے محافظ بن جاؤ تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ پھر صرف عبادت ہی نہیں تھی بلکہ دنیا نے اس طرح سرفراز کروایا کہ کسر کی حکومت ان کو عطا کروا رسول اکرم صلی اللہ علیہ تبارا اسی کوشی رسیحت نے ارشاد فرمائی پھر رخا کیا اس کا کچھ فکر ہے جی رس جب تم پر خرابانی کا دور ہو آس ہو دانت ہو عزت ہو تو اس وقت اپنے آپ کو اپنے بزرگ کو اللہ کے ہاں متعارف کرا لیں خرابانی اور صحت و عصیت کے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں متعارف کرانے لینا یعنی اللہ کو یاد کرنا کیا رس کا فکر سے کہ ساتھ اگر تم پر کوئی تکلیف آ گئی مصیبت کا دور آ گیا تنگی یا اٹھے تو پھر اللہ تمہیں پہچان لینا اور تمہیں یاد رکھے اپنا تعارف کرانے لینا پھر اللہ تمہیں پہچان لے گا تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا مصیبت اور تنگی کے دور میں اور اگر تم نے پہلے اپنی آواز کا یا اپنے آپ کا تعارف نہ کرایا اپنی فراہم اور سید کی زندگی میں ادھر تنزی اور وصب کی زندگی میں اللہ کو یاد نہیں رکھا دو انسانوں نے اللہ کو پکارا اور دو پانی کے اندر ایک کی پکار سن لے دوسرے کی نہیں سنی ایک سیدنا میں علیہ السلام لگا نہ صرف ایک پانی میں کے مچھلی کے پیٹ کے اندر دونوں بہت وحاف بڑی تاریخ میں. ان تاریخوں کے اندر سے اللہ کو پکارا اللہ کو یاد کیا لا اللہ الا ان کا انی بند میں نقوال اے اللہ تیرا کوئی شریف نہیں کو پاک ظالم کو ہو اپنی تقصیر کا اپنی کوتای کا اعتراف کیا اور اللہ تعالی کی صاحب کو ہر نقص سے مبرہ اور مرتبہ بیان کیا اور آغاز غروا کو بڑی تعریف اللہ تعالی نے آغاز کو سنا اور یونس علیہ السلام کو آزاد بھی کر دیا جس کھیل میں بند تھے یا جس مصیبت میں گرفتار تھے اللہ کا مجاز دیں گے کیوں اس لیے کہ آواز بڑی معروف جانی پہچانی آواز تھی ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تھے تو اللہ کا ذکر کرنے والے جانی پہچانی آواز رہائی مل گئی دوسری آواز وہ بھی پانی کے اندر سے. یہ گراؤنڈ کی آواز تھی نے کہا تھا کہ میں اوشا کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ان کر لیا زبان سے اقرار کر لیا اللہ نے فرمایا کہ آل آن بقدہ حسری قبل اس سے پہلے تمہاری پوری زندگی میری ناقبانی میں گزری اب تم مجھے یاد کرنے لگے ہو اب میرا خیال آیا از میری آواز اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں دیا اس پریشانی کو نہیں پانا اور اب دونوں کا وابل ہیں ایک آواز دانی پہچانی ہے اور دوسری آواز اجنبی صحابی رسول جناب سلمان فارسی رضی اللہ عالیہ کرواتے ہیں کہ جب بندہ اپنی خاوانی اور آس کے دور میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور پھر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو تالنے کے لیے رفا کرنے کے لیے وہ اللہ کو اتارتا ہے تو فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں یہ سو غمبہ روف یہ بڑی جانی پہچانی آواز یہ آواز ہمیں اس سے پہلے بھی سنائی دے دیشا ہو نہ ہو تاکہ فرش پہ اللہ کے دربار میں سفارت کرے یا اللہ یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں سو غم باروف ہوں یہ بڑی معروف اور جانی پہچانی آواز وہ سفارت کرتے ہیں اللہ ان کی سفارت کو قبول کرتے ہیں قبول ہو جاتی اور اگر وہ بندہ اللہ کو نہیں پکارتا بڑا اور صحادت کی زندگی میں اللہ کو فراموش کر دیتا ہے پھر وہ کسی تکلیف میں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوشتے کہتے ہیں کہ سوکھ بن آج آپ جو آواز سن رہے ہیں یہ آواز آج سے پہلے کبھی نہیں بہت ادب کر بڑی اجرلی آواز ہوا اس کا لہذا فرشتے اس کے لیے سفارش نہیں اللہ چاہے تو قبول کر لے اور چاہے نہ قبول کر لیں اس لیے سب کہ تعارم اب اللہ سے روا کہ تم اپنی حقیقت کی زندگی میں اپنا آپ اللہ کے ہاتھ کا چنوا اپنا تعارف کرا لو کیا رشتہ سے چند پھر کسی تکلیف میں اللہ تمہیں نہیں بھولے پھر انسان دیکھ لے تو اس پر تکلیفیں آتی ہیں بہت سی تکلیفیں آتی ہیں بہت سی گھڑیوں ہیں تکلیفوں کی ہم ان تکلیفوں کو ہی سامنے رکھ رکھنے وہ تکلیفیں ہر انسان پر آتی ہیں یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں جن کے آنے کا امکان ہے بھی اور ابھی لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہیں کہ ہر انسان سے آنی آگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان تکلیفوں میں اللہ مجھ کو یاد رکھے تو اسے اپنی صحت اور اپنی آسینت کے دور میں اللہ کو یاد کرنا ہو سب سے پہلی تکلیف جو انسان سے آتی ہے وہ اس کی موت کا وقت فرشتوں نے روح کو قبض کرنا ہے اس کا نام ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے پھر انسان نے خبر میں جانا ہے یہ موت کا وقت ہے بڑا سفل وقت ہے یہ مصیبت ہے انسان کے آنے یہ شدت اور مصیبت کا وقت ہے اس میں اللہ مبارک تعالی اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے لیکن وہ بندے جنہوں نے آس کے دور میں اللہ کو یاد رکھے پھر اس کی مدد کا بخار یہ جی ہے کہ وہ اس وقت فوت کے وقت انسان کو کلمے سے غافل نہیں اس کی جان نکلتی ہے اور زبان سے کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اگر نہ بڑوں بڑوں کو دیکھا وہ اپنے مال و دولت کے چرچے کرتے ہوئے مر جاتے ہیں اللہ والا کلمے سے غافل کر دیتا اور یہ سب سے بڑی معرومی اور سب سے بڑی شکست موت کے وقت انسان کو کلمہ نہیں ہے کہ باہر وقت ہے اگر سروازی اور صحت کے دور میں اللہ کو یاد کیا ہوتا تو وہ ہر تکلیف میں ساتھ دے گا ہر تکلیف میں اپنے بندے کو یاد رکھے انسان نے قبر میں جانا ہے یہ بھی کسی تکلیف سے کم نہیں قبر کا عذاب بڑا دکھا انسان کے لیے ناقابل برداشت اس شدت اور مصیبت میں اگر اللہ انسان کا ساتھ دے گا اسے آفیت مغربہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو آصیت نہیں دے چاہے مرنے کے بعد اسے انتہائی مضبوط ترین محل میں دفن کر دے کاغات میں دفن کر دے یا دفن نہ بھی کرو انتہائی شدت کا دور ہے یہ انسان دفن ہو رہا ہے اور اس کی پوری زندگی کی کمائی اور اس کی محنت اللہ کے دربار میں پڑے اس کو مدد ڈالی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے رشتوں کو آڈر ملتا ہے بغاغر جن سک سوا کہ اس بندے نے اپنی آسینت اور اپنی حیاسی کے دور میں مجھے یاد رکھنا اور دو امریکہ دور پر روز کی پابندی کرتا تھا رسو نہ من جنت جنت کا فصر بکھا دوائی رسو ہو مل جنت اور جنت کا لباس ہے. دور شدت کا ہے لیکن اللہ نے تھرا بہت شرط وہی ہے رکھا حا کیا رسط اپنی صحت ہو اس وقت کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھو اور تکلیف میں اللہ کو یاد رکھو یہ بڑی تکلیف کیا ہو سکتا انسان فقد قامت پیاو تن ماں کا فکٹ جب انسان مرتا ہے تو اس کو ڈرتے ہی اس کے وجود پر قیامت قائم اس سے بڑی شدت کیا ہے اس سے بڑی جدائی کیا ہے بستے بستے گھر کو چھوڑ دیتا لکھ تنہائیوں میں چلا جاتا ہے نہ کوئی ساتھ ہے نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی روشنی ہے قلم کو باتوں کا گھر اور اللہ انسان کے کام آئے وہی ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا اور اگر پراموش کر دو گے تو اللہ تمہیں بھول جائے اور آ رہا ان فکر تو ان کا شروع نورمل قیام کہ جس نے ہمارے فکر سے اے کر لیا ری کر لے ہماری یاد سے قاطر ہو گیا کتاب و سنت سے قاطر ہو گیا تو اب ہم اسے دنیا میں بے چین رکھیں گے بے قرار رکھیں گے کرو جو قیامت آگا اور جب وہ قیامت کے دن ہمارے دربار میں پیش ہوگا تو اپنی دولوں آنکھوں سے معروف ہو نہران ہو کر اللہ سے کہے گا تو میں اچھا نہیں و تصون کو اللہ دنیا میں سب کچھ دیکھتا تھا یہ آنکھیں موجود تھی آج میں نبینا کیوں ہو گیا اللہ نمائے گا سدان کا اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دستور ہے اشب کا آیا تمہیں اپنا میرے پاس ہماری آئ آئیں ہمارے احکام آئے لیکن تو ان سب کو بھول گیا ہمیں فراموش کر بیٹھا رہ نکل جاؤ نا اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں تم نے اپنی حیات میں اپنی رخا میں آن میں ایس و عشرت میں ہمیں یاد رکھے رکھا رہ. تو آج ہم تمہیں بھول جائیں رسولم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تین کی رسیع کے ساتھ کیا اس کا تم باوانی کے دور میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالی تمہاری شدت اور مصیبت کے دور میں تمہیں یاد رکھو یہ مصیبت کا دور ہے تو انسان قبر میں جاتا ہے اگر اللہ بھول جائے انسان کو اس کا مددگار نہ بنے اس پر اپنی رحمت نہ کرے اس انسان کا انجام کیا ہے اس کی قبر میں جہنم کا پستر دکھا دیا جاتا ہے سوا جہنم کا لباد سے دیا لباس تک اگر اللہ انسان کو نیت زہریلے قسم کے سانپ اور فکر انسان کی قبر میں چھوڑے جاتے انتہائی مضحوط قسم کے اکھاڑے اس انسان پر برفائے جاتے سب قبر میں آبادی تو صحیح احادیث انتہائی تخلی ہے وہ انسان جو اس عذاب کا منکر بن جائے اور قبر کے لیے کوئی تیاری نہ کرے اگر اللہ انسان کو فراموش کر دے بھول جائے یہ اس انسان کا انجام ہے اس کی خبر میں اس کا کوئی مددگار نہیں کوئی ایسا انسان نہیں تو بھاؤ سے روشنی بھی مہیا کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں رکھا دعا کی خار کی کے اللہ, اللہ, اللہ اسے معاف کر دے وقت سبھی رسلام کا عظیب خان کا دیر تک استقبار کیا صحابہ گرام حیران ہے اتنا لمبا استقبار کبھی نہیں کیا بہت سے انسانوں کو کتن کیا لیکن اتنی دیر تک استحال ابا کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینہ اب نفی نام ہوا تھا اپنا مرتا بن کے بن جائے ساتھ یہ بہت اور یہ استقبار استقاب سبھی رسام کو بجے نقص ہو جائے جب علیہ السلام فارغ ہوئے تو آپ آپ نے پوچھا شراکت اتنی دیر تک اس کیوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خود سے نہ یہ خبر رہی جب یہ نیک بندہ اپنی قبر میں داخل کیا گیا تو قبر میں اس کو دبو قبر نے اس کو دبا لیا تھا ایک ات دوسرے میں کم ہو گئی انتہائی تکلیف کا حال ہو پھر میں نے تو آگ ہی کیا ابھی آل ہو اور اس وقت تک استغفار نہیں چھوڑا جب تک اللہ نے آپ کی قبر کو گزادہ نہیں تو یہاں کون ساتھ دے گا اگر اللہ کے ساتھ ہمیں فراموش کر بیٹھے اس کی رحمت سے گزار دیے جائیں تو یہاں سانس کون دے گا یہ ہے مقام بہت اسی لیے نبی اسلام ہے پھر وہ خوف کہ تم اپنی زندگی میں اپنا آپ اللہ کے آ کر چندا اپنی ذات کو اپنی شخصیت کو سدار کرا دو پھر ہر تکلیف میں تمہارا ساتھ ہے کہ تم نے قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک تکلیف کا دور اور آ رہا جب تم سب میں کھڑے ہو کر اللہ کے دباؤ میں قبروں سے پتنا ایک عدارت قائم ہو معاشر کا میدان انتہائی تکلیف تھی اس میں احمد بن حمل کی حدیث ہے کہ صورت انسان سے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کا فاصلہ باقی رہے گا یہ سورج آج ہاں میل دور ہے اور اتنی دوری کے باوجود اپنی گرمی سے اپنی تماعت سے ہمیں دلچا دیتا ہے لیکن جب یہی صورت ایک میل کے فاصلے جائے پھر کیا کیفیت ہوگی یہ بھی ایک شدت کا, کا دور ہے یہ بھی تکلیف کا دور ہے جہاں بھی اللہ اپنی رحمت سے اپنے نئے بندوں کو یاد رکھے نبی السلام کی حدیث ہے کہ سب آدم جو سات قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں انداڑ اکثر کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ لوگ اپنے پسینےوں میں ڈوبے ہوں گے جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینا ہو۔ سات لوگوں کے اتنے گناہ ہیں پسیدوں میں خرک ہو اور کریں کتنا تکلیف کا مطالب پینے کے لیے پانی نہیں تاہری طباعت کو بٹانے کے لیے کوئی فایا نہیں کتنا تکلیف دے مطابق یہ بھی ایک شدت حال تکلیف ہے جو انسانوں سے آنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آج انسانوں کو کس تکلیف سے بچا لے گا اپنے عرش کے فائدے دینے سے اپنی رحمت کے فائدے دینے سے انسانوں کو بچا دے گا کہ ماشرے کی کوئی تکلیف ہی نہ جن انسان نے اپنے بردر بہار کے پاس جانا ہے انسان یہ سارے کتاب واقع ہوگا یہ بھی انتہائی تکلیف کا دور ہے ایک انسان یہ غریب اور کمزور بندہ یہ عجد اور مسکرین بندہ ایک ایسی عدالت میں جا رہا ہے کہ جس عدالت کا کوئی مثیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کی ساتھ کی الیساحباب قیامت کے دن جب اللہ کی آواز سنیں گے کہ جان ای سب مریم ہے ابسا دے مریم کے آؤ ذرا ہماری عدالت میں آؤ ہے اور وہ انبیاء نے بھی جانا ہے کسی کو کوئی جا رہا ہے کار نہیں فن نس آلند الس آلند المرس ہم نے امتوں سے بھی اور ان امتوں کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء سے بھی سوال کرنے دے سب سے پیچھے سب اس عدالت میں آنا ہے تمہارن تم دن آسائی اکلنے میں ہو ربر ہوئی سب نہ ہو کوئی انسان ایسا نہیں جس سے اس کے رب میں کلام نہ کرنے اور کلام اس طرح ہوگی کہ اللہ کے درمیان اور فنڈے کے درمیان تیل میں طرز مانے یہ دی. بھی ایک شدت کا دور ہے انسان کا نام ہے امار ملے گا شدت کا دور ہے سنجا آئسہ رو رہی ہے کبھی اسلام نے پوچھا ما جو بتی ہے آئسہ کیوں روتی ہو آپ ایک سکڑ اے اللہ کے رسول جہنگم کو یاد کر کے رو رہے تی ہے کہ ہم کام کیوں بولیا اے تم بتائیے کہ قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے یہ آخرت کی دن ہے قیامت کے دن یاد رکھیں گے بھول جائیں گے سبھی نفران نے سمایا کہ اما فیس مواد علائن کریامت کے دن تین مقام ایسے ہیں تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو یاد رہے میں بھی تمہیں بھول جاؤں شدت کے دور این جل کتاب جب نام امال سکیم ہوں اور کسی کو یاد نہیں رکھے گا نوا این کا دوں افیمین ہی امت سہارے جب تک تو اسے علم نہ ہو گائے تو اس کا نام امال بائیں ہاتھ ملا ہے یا بائیں ہاتھ اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا پھر اس کو یاد آئے گا کہاں ہے میرا سنا دوست کہاں ہے میری دودھ کہاں ہے میرا بتاؤ کہ اللہ کی عدالت میں مقام یاد ہو گئے بری ہو گئے سب کو اور اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر بھی یاد کرے گا کہ پرانے انسان نے مجھ کو دعوت دی کہ نماز پڑھو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو لیکن میں نے دنیا میں اس کتاب کو نہیں سنی پھر یاد کرے گا. یہ بھی ان شکت کا مقام ہے اگر تلنا نے اللہ کو یاد کیا ہو ہوگا یاد کیا ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کھڑی انسان کو یاد رہے ابھی اس میں آتا ہے کہ لوگ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اس کے آپ کو سب نے دینا ہے لیکن حساب کی دو قسمیں ہیں ایک آسان حساب ہے اور ایک سخت حساب ہے اللہ کے بعد انسانوں کو تو اللہ یوگ نہیں ہے اپنے قریب کر لے اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا بالکل قریب کر کے حساب لے گا پر کوششوں کی صورت آہستہ آہستہ صحیح سن نہ لے کسی کے کام میں آواز نہ پہنچ سکے کہ اس بندے میں کیا کیا گناہ پھر اس کو اس کے بنا پیش کرے گا پلاؤ بنا دیا تھا پلاؤ بنا بھی کیا تھا انکلوز بندہ بہت تھا تمہارا کسی کرنے والا اللہ تعالی اس کو بات کر کے بہت اعلیٰ تھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے اور مشکل حساب کیا ہے سب نے بنایا کہ انما دم العرب حرب آسان حساب ہے وہ عرب ہے پیش کرنا بنا گنا کیا تھا بنا گنا کیا, کیا حساب اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالا کسی انسان سے یہ پوچھ لے کہ تھی برآ گناہ کیا نقصوں کیوں آ ہے یہ نقصہ آ گیا تو یہ مشکل فاد ہے اس انسان کو یہ کہہ دیجیے تھا آگے سے کیوں اگر اللہ کی دکان پر آ گیا فقط بات وہ انسان مارا گیا یہ بھی تکلیف کا دور ہے اندر نہیں تھا نام آواز تو اعمال جائیں امنوں پہ حمن ہوگا یہ بھی ایک تکلیف کا دور ہے ہے جب جہنم پر کل قائم کیا جائے وہاں سے سب نے گزرنا ہے یہ بھی ایک تکلیف کا دور ہے رسول ہے سب و بار صدن کی وصیت یہ کہ تم اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں سراغانی اور آصیبت کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کو بھی یاد رکھنا بس یہ مطالبہ ان پیش کیے